بکے لیے ورنہ حساس انسان اس قرب الہی کو محسوس کر کے اس کی اجیب کیسے ہوتا اچیب کیسے اکثر ایک بہت بڑی غلطی ہم لوگوں سے ہو رہی ہے کہ چونکہ ہم بغیر تربیت لیے بیان شروع کر دیتے ہیں اس زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بہت بڑا مسئلہ میں تو بہت عرصے سے غور کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ اس زمانے کے فطروں اور گمراہیوں کا اور دین کے بارے میں غلط تصور کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ ہر ہر قصو و ناقص بیان کرنے لگا یہ بہت بڑا فطرہ ہے بہت بڑا فکر ہے لاکھوں تابعین میں بھی ہر ایک کو بیان کی اجازت حضرت عمر نہیں دیتے تھے اللہ کا کیسے تعارف کرایا جائے اللہ کے بندوں کو اللہ سے پیسے قریب لایا جائے یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے یہ وہ مشکل فن ہے جو اللہ نے نبیوں کو سکھایا ہوتا یہ ہر کیسو ناقص کے وقت بات نہیں اور یہ اسی غالباً ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ کہ ہر کسو ناقص جو بیان کرنے لگا تو اس انداز سے بولنے لگا کہ عام لوگ اللہ تعالی سے بہت زیادہ ڈر گئے اور اس کی رحمت سے مایوس ہونے لگے بعض محقق علماء نے ایک بڑی گہری بات کی ہے کہ پچھلی قوموں میں جو شرک آیا اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس قوم کے غیر تربیت یافتہ واز اور بیان کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات جلال کا اتنا تذکرہ کیا کہ عام آدمی ڈر گیا اور اس کے ذہن میں یہ آیا کہ بھئی اتنے ذل جلال رب کو راضی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں اس لیے اس کے کسی مقرب ونی کو ڈھونڈ لیتے اور ان کے ہاں چادر چڑھا دیں گے کچھ خوشبو لگا دیں گے کچھ پھولوں کے نظرانہ پیش کر دیں گے اور کچھ ایسا کام کر دیں گے تو وہ راضی ہو جائیں گے تو پھر اللہ سے وہ ہماری سفارش کرا کے ہماری مفرت کروا دیں گے ورنہ اللہ تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں بادشاہ تک تو ہر ایک نہیں پہنچتا بادشاہ کے جو درباری ہوتے ہیں ان میں سے کسی تک پہنچ کر اپنا کام کروا لینا آسان ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنی صفات جلال سے کہیں زیادہ اپنی صفات رحمت کا تذکرہ کیا جب میں یہ بات کہتا ہوں تو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال فکری طور پر کھڑا ہوتا ہے کل بھی میں نے اکثر بات کی مسجد میں یہ بات کہی تھی کہ بیان کرنا کوئی کھیل نہیں ہے دسو بیسوں سال بروں کی نگرانی میں بیان سیکھنا پڑتا ہے اور ڈانٹ کھانی پڑتی ہے مار کھانی پڑتی ہے بیچ بیان میں سے بیان بیانکوا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے میں کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب میں جوانی کے جوش میں بیان کیا کرتا تھا تو میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کہیں چھپ کر سنا کرتے تھے دوسرے باغ علماء کو میرا بیان سننے کے لیے بھیجتے تھے اور ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ہوا کہ بھرے ہوئے مجمے میں میں بیان کر رہا ہوں اور بیان کے بیچ میں کوئی سانپ پڑے ہوئے کہا آپ کے واری صاحب نے کہلوایا ہے بیان بند کیجیے بجٹ یہ تماشا ہے جو چاہے کھڑا ہو جائے اس زمانے میں بہت چیزیں ایسی ہیں میں کیا کروں میں جس نوجوان کو دیکھو وہ پہلے ہی تین دن اور چالیس دن میں سرما لگاتا ہے صاف باندھتا ہے اور کم سے کم ڈپٹی حضرت جی تو بنی جاتا اور زیادہ آگے بڑھتا ہے تو عصا لیتا ہے ہاتھ میں حالانکہ اس عصا سے اس کی پٹائی پہلے ہونی چاہیے کیا ہے یہ کیا, کیا ہے تم کو یہی دو ایک سنتیں ملی ہیں ابھی تاکہ تم دوسروں کو دکھاؤ کہ میں کتنا بڑا بزرگ بن گیا یہ, یہ تربیت کے رازوں سے ناوافیت کی دلیل ہے حضرت عمر نضی اللہ صلی علو نے اپنے زمانے میں ایک عجیب حکم جاری کیا قومیں اسلام میں داخل ہونے نہیں دنیا کی قومیں ملکوں کو ملک اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی لباس میں ہیں تو اس کی داڑھی دیکھی جس کا امامہ دیکھا اس کے مسئلہ پوچھنے لگے جیسے آج کل ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ چلی میں آئے ہیں اور دال رستہ کھول کے بیٹھ گئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا بھائی میں مولوی نہیں ہوں بھائی میں بول رہا نہیں ہوں جی جی فرمائیے پوچھے پوچھے تالاب کا مسئلہ پوچھیے میراج کا مسئلہ پوچھیے جو شہر کا مفتی اعظم بھی بتاتے وہ پسینے چھوٹ جائیں گے وہ چلے والا بتاتے حضرت عمر نے حکم دیا علماء اور فکاہا جو ہیں صحابہ اور تابعین ان کا مخصوص لباس مقرر کیا فرمایا جس شخص کو بھی میں علماء اور فکہ کے لباس میں دیکھ لوں گا بری طرح کوڑے ماروں گا سب کے سامنے یہ ہے یہ ہے امت کا نگان دامود تبلیغ کی اس مبارک محنت میں جو بیان سکھایا گیا تھا وہ والا بیانی تھا ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے والا مصیبت تو اس میں آ گئی مجھے دو تین گھنٹے بولنا ہے تو علم غلم تو وقت نہیں پڑے دو تین گھنٹے کا بیان تو وقت کا شیخ العدیز بھی آسانی سے نہیں کر سکتا اس میں تو الٹی ہی جی باتیں اور کارگزاریاں جھوٹی بالکل سنانی پڑے گی کرامات سنانی پڑے گی یہ بیان پندرہ منٹ کا دس منٹ کا سات منٹ کا بیس منٹ بس ایسا ہوا کرتا تھا سیدھا سیدھا اپنا رونا یہ تھا بیان حضرت ماریاس رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھاویر علماء کے سامنے بیان کرنے کے لیے ایک میواتی کو پڑھا کر دیا بڑے بڑے علماء یا دیوبند ان کے سامنے خود بیان کرنے کے بجائے ایک میواتی ان کے ساتھ سے ان سے کہاں سمجھا کیا بیان کیا انہوں نے یہ ہے تبلیغ کا بیان انہوں نے کہا کہ یہ حضرت جی نے ہم سے مجھ سے کہا ہے کہ میں, میں, میں بیان کروں میں کیا بیان کروں گا میں تو اپنا دکھ اپنا رونا روتا ہوں. کہ ہم تو گوبر پوچھتے تھے مورتیاں گھر میں رکھتے تھے ہمیں کلمہ نماز کا پتہ نہیں تھا اور ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں یہ اللہ مودوی جی کا بلا کرے یہ آئے ہم نے ان کو بھگایا ڈانٹا پھٹکارا یہ برا نہیں مانے پھر آئے پھر آئے ایک دن ہم چلے گئے ان تو ہمارا ہمارا کچھ اچھا لگا ہمارا کلمہ ہم نے سیکھا ہم نے کچھ آ, نماز سیکھی اور ابھی سیکھی رہے ہیں بس آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے امت کے جاہلوں پر رحم کی درخواست کرنے آئے ہیں بھی مانگنے آئے ہیں کہ امت کے جو کلوروں لوگ ہیں جن کو پچ پتہ, پتہ نہیں کچھ ان کی فکر بھی کر لیجئے وہ جب ہے ہو گیا میں بڑے بڑے مشائق اور اکابر کو میں آج صاف کہتا ہوں اس وقت شروع میں اشکال تھا کہ یہ میرے ریاض کیا کر رہے ہیں کہ ہر جمن بلاکی شبراکی کو بیان کے لیے کھڑا کر رہے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں شروع میں اشکال اس حضرت تھا بھارت پر ریاست اس کی بار بار تاکید کرتے تھے کہ بھائی طویل میں تقریر نہیں ہے یہ تقریر نہیں کرنی تم کو تم کو تو وہاں بس اتنی سی بات کہنی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا اللہ سے سب ہوتا ہے یہ بولو گے تو اس بولنے کی وجہ سے یہ یقین تمہارے دل میں اتر جائے گا بٹھ جاؤ نماز سے ہونے کا سب کچھ نماز سے ہوتا ہے یہ بول دو اور بٹ جاؤ سیدھی سادی دو چار منٹ پانچ منٹ دس منٹ کی بات یہ بیان نہیں ہے یہ امت کی اصلاح کی کوشش نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ میں خالی ایک حلقے کی طرف نشانہ نہیں کر رہا ہوں یہ بہت بڑی مصیبت ہے ہزاروں کالجوں کے نوجوان ہم عرب ملکوں میں دیکھ رہے ہیں یہ سارے فتنے کا ہے کہ نہیں برپاؤں گے یہ تماشے نئی نئی تحریکوں کے ٹوٹ رہے ہیں وہاں بھی یہی غلطی ہوئی ہے کہ نوجوان لڑکے کالجوں کے جوش سے بھرے ہوئے اور انہوں نے کچھ آیتیں پڑھی کچھ آیتیں سنی کچھ آیتیں جہاد اور قتال کی سنی اس پر تقریریں سنی جو اس سے بھر گئے اور بس ان کو وہ کھڑے ہو گئے پورے قرآن کی پورے دین کی سمجھ اور اس کے مطابق امت کو لے کر چلنا یہ بہت نازک مسئلہ ہے اسی لیے اس میں ایک غلطی یہ بھی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں کہ ایک عام نوجوان کی ہمت ہی نہیں پڑتی کہ وہ اللہ کو راضی کرے وہ انتظار کرتا ہے بڑھاپے کا نہیں میرے دوستو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ مزاج دعوت کا نہیں ہے اصلاح اور دعوت کا مزاج ایک ایسا دل کے اندر محبت کا امید کا چراغ روشن کرتا ہے کہ بظاہر بڑے بڑے گناہوں میں پھنسا ہوا کوئی عزیز نوجوان لڑکا یا لڑکی اس پر بھی کبھی بھی شکارت کی اور مایوسی کی نظر نہیں پڑتی ¿Qué